بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد صلی علی محمد و آل محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سہیل سوال نور باشا اور باقی تمام سامین خارہ گرامی برادر سب کچھ ایک بار پھر سلامات کرتے ہیں ہمارے سلسلہ درس کتاب دعوت شریف میں سے درس نمبر تین سو اٹھائیس ابولی چھتیس ہے یعنی شروع اس لے کر ابھی تک دعوت کا تین سو نمبر درس ہے اور اوراد صبیہ کا جو کہ تحج کے بعد پڑھ جانے والی تو صبح کی فرض سے پہلے چھتیسواں درس ہے اس میں جو ہے ہمارا پیراگراف جو ہے پیراگراف نمبر چھ پڑھ رہے ہیں ہاں جی پیراگراف چھ اللہ اللہ حادی ندین غیر رضوالین ولا مجلین ہر بنل ادائک سلم اولیا کا نب و بحب کناََ و نو ادب اداوت کا من خالف کا من خلق یہ پیرگراف ہے چھٹا پیرگراف ان میں سے کل کے درس میں جو ہے ہاں جی آپ لوگوں کو خل و کے درس میں اللہ مج الاں ہدین و محدینہ رضوال ولا مج الدین تک کا درس ہو گیا تھا ابھی آج کے درس میں ہر بنلِ ادائق و سلم اس دعا کہ جو ہے آپ لوگوں کو اس کے تھوڑا سا توجہ دے دوں گا ہاں جی کہ اللہ سے ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجلنا ہر بن لِِ آد و سلم اللہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں تو اس میں ہر بن ون الدا سلم اللہ کا کیا مطلب ہے اس میں جو ہے ہر ایک نبع آدا اقل سے سلم ایک نبع اولیہ کل چار الفاظ ہیں ان کے توجہ ہو جائیں تو آپ کو معنی سمجھنا آسان ہو جائے گا پہلا حصہ ہر ون لِِ آدا کا تو لغد میں سے ہر بن میں معنی حاری با یا حرب وہ ہر بن کے معنی غضب ناک ہونا ہاں جی ہر بند آگ بگولا ہونا ایک معنی یہ کیا فیلی معنی ہو تو غضب ناک ہونا آگ بگولا ہونا یعنی بہت زیادہ غصہ آنے نا کسی پر ہر بن کے ایک معنی جمع حروب ہے جنگ لڑائی یہ معنی بھی ہے حرب جو ہے اس کے جمع حروب آتا ہے حرب کے معنی ایک جنگ لڑائی کے معنی میں تو ہر بن یہاں دعا میں جو ہے ہے اور ہاری بن جو ہے یعنی جنگ کرنے والا برسر پیکار رہنے والے کے معنی میں ہے تو یہاں پر جو ہے ہر بن لیا دائی کا ہاں جی مظہر بن اے اللہ ہمیں تیرے دشمنوں سے برسر پیکار رہنے والا ہر بن برسر پیکار رہنے والا جنگ کرنے والا ہمیشہ ان کے مقابلے میں سینہ سپر ہو کے رہنے والا ہاں جی آدائی کا. آدائی کا ہر بن کے آدی کے منو ہمیشہ جھنگ کرنے والا برسر پیکار رہنے والا دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہنے والا ہاں دشمن سے غضبناک رہنے والا اللہ اور اللہ کے دین کے دشمن سے آدھا جو ہے ادو ان کی جمع ہے بے معنی دشمن ہاں دشمن ہے آدہ جو ہے یہاں جمع, جمع ہے آدھا تو دشمنوں دشمنوں کا معنی ہو جائے گا جمع ہو جائے گا تو ہر بن لِ آدائ کا دعا مین اللہ اللہ مج اللہ و المحدین غیر رضعلی نلّہ مزلین اس کے بعد ہر بن لِِ اے اللہ ہمیں قرار دے کیا قرار دے دے ہر بن لِِ ادائ کا یعنی تیرے دشمنوں سے برسر پیکار رہنے والا تجمہ یعنی اے اللہ ہمیں ہر بن لِِ آدا یعنی اللہ ہمیں تیرے دش... دشمنوں سے ہمیشہ برسر پیکار رہنے والا بنا دے تیرے دشمنوں سے ہمیشہ جو ہے ہاں جی برسرب پے ان کے جھنگ سے جنگ کرنے والا بنا دے ان کے مقابلے میں سیسا پلاوی دیسا پلاوی دیوار کے مانن ہاں جی کھڑے رہنے کے اور ان کے مقاصد کو ناکام بنانے والا بنا دے تو یہ دعا جو ہے حرب الداء کا وسلم کا کیا ہے قرآن چنان جی قرآن پاک میں اللہ کی پیرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کرام کے بارے میں سورہ فتح یعنی فتح میں فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولزین ماحو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں یعنی آپ کے اصحاب کے سب بیان کریں یہ لوگ کیا ہیں اشد و روح ماؤ بینم یعنی یہ لوگ جو ہیں محمد صلی اللّہ علیہس اللّہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ دشمنوں کے مقابلے میں سخت اور آپس میں رحم دل ہے اشد داء الغفار دشمنوں کے مقابلے میں اللہ اور اس کے دین اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کے مقابلے میں سخت برسر پیکار ان سے برسر پیکار رہنے والا ہاں جی ان کے مقابلے میں ہمیشہ فلادی دیوار کے مَََ مقابلے میں کھڑا رہنے والا ان سے جنگ لڑنے والا ہے کبھار کے مقابلے میں لیکن ہو روح ماں بینوں آپاس میں بہت زیادہ مہربان اور رحم دل ہے یعنی اللہ کے دشمنوں یعنی اللہ کے دشمنوں سے مدد کیا ہے یعنی اللہ کے دین کے دشمنوں سے دشمنی اور ان سے برسر پیکا رہنا ین عبادت اور عین عمن ہے اور یہی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں یعنی وہ لوگ جو اللہ کے دین کو ہاں جی وہ پھپھا جو اللہ دین کو نابود کرنا چاہتے ہیں اور اللہ کے دین کے حقیقی پیروکاروں کو ہر طرح کی تکلیف و نقصان پہنچانے کے طاق میں لگے رہتے ہیں ان سے برسر پیکار رہنا ان سے برسر جان رہنا ان کے مقابلے میں ڈٹے رہنا اے ایمان بلکہ جو ہے سچے مومن اور اعصاب اکرام کی جو ہے جو رس اللہ کے جو سچے اعصاب تھے ان کے اوشاح میں سے ہیں کہ وہ میدان جام میں دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہتے تھے اور دشمن کے ساتھ وہ لوگ پہ ہم اور قرآن فرمائے اشدا و الکفار کو فار کے مقابلے میں وہ بہت سخت تھے تو یہاں پہ اللہ سے دعا کریں ہر ون لدا کا اے اللہ ہمیں ہمیشہ جو ہے تیرے دشمنوں کے مقابلے میں برسر پیکار رہنے والا بنا دے ہر ونلِ اداگ کا جسرا اصاف اور رسول اللہ اور آپ کے اصح اور علیہ السلام کی سیرت یہی تھا کہ اللہ اور اللہ کے دین کے دشمنوں سے برسر پیکار رہتے تھے تو ہم بھی یہی دعا کریں اے اللّہ اللہ کے دین کے دشمنوں سے ہمیں برسر پیکار رہنے کے تحفے دے دیں یہ دعا ہے اس کا ہاں جی اور دوسرا حساب ہو لیا کا اس میں سلمن جو سلمن کے معنی امن من ہے سلمن بہ معنی امن کے معنی میں عرب جب بولتے ہیں لاسلم والا حربا نہ امن نہ جنگ امن بھی نہیں ہے جاں بھی نہیں ہے درمیانی حالت کبھی ٹھا ہوئے گئے ہاں جی تھوڑا بہت ہوتا ہے لیکن مکمل جاں بھی نہیں مکمل امن میں اس وقت عرب بولتے ہیں لاسلم والا حربہ تو سلم کے معنی لغت میں لکھا ہے امن آشتی پیار و محبت کے ساتھ زندگی گزارنا ہاں جی امن اور سکون کے ساتھ رہنا سلم امن کے ساتھ رہنا محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کو سلمن کہتے ہیں تو سلمن لی اللہ کا ہاں جی اللہ سے دوسری دعا کیسا یہ سلم اللہ امن و محبت سے اے اللہ ہمیں جو ہے زندگی گزارنے کی توفیع دے امن و عاشی کے ساتھ ہمیں رہنے والا بنا دے کن کے ساتھ لیہ کا تیرے اولیاء کے ساتھ تو اولیاء جو ہیں یہ ولی کی جمع ہیں ہاں جی اولیاء ولی کی جمع ہیں ولی ان کا من میں دوست مددگار محبت محب ساری محب سر پرس حاکم وسیع اور بزرگ ان معنی میں کیا ہے تو سلم اللہ ولعۂ کا معنیٰ کیا بن جائے گا دوسرا ایسا دعا کا یعنی اے اللہ تیرے دوستوں کے ساتھ ہاں جی تیرے دوستوں کے ساتھ تیرے محبوب بندوں کے ساتھ امنشتی اور پیار محبت سے رہنے والا ہمیں قرار دے اللہ مجالنا ہادینہ و مہادین کے ساتھ صرف فرمایا حل و لیا کا اے اللہ ہمیں تیرے دشمنوں کے ساتھ برسر بیکار رہنے والا بنا دے وہ سلم کا اور تیرے دوستوں کے ساتھ ہاں جی؟ اور تیرے محبوب بندوں کے ساتھ امناشی اور پیار محبت سے رہنے والا ہمیں قرار دے تو یہ دونوں پیراگراف کا یہ ترجمہ بنے گا ہاں جی کیونکہ سلمن یہاں پر جو ہے بیمانی سلمن جو ہے بھی یہاں پر مذر مزتر ہیں سلمن ہاں جی سلم مضدر ہے یہاں پر ٹھیک ہے مضدر ہے سلمان اور ویمانی اسم فائل ہے ویمانی اسم فائل یعنی سلامتی دینے والا امن سلامتی کے ساتھ رہنے والا پیار محبت کے ساتھ رہنے والا بنا دے چونکہ سلمن کے پیار محبت سے رہنے کے معنیٰ یہاں رہنے کے معنیٰ نہیں رہنے والا تو امانۂ اسم فائل ہے سلمان اللہ جو ہے تیرے دوستوں کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ رہنے والا بنا دے تیرے دوستوں کے ساتھ تیرے چاہنے والوں کے ساتھ تیرے محبوب بندوں کے ساتھ امن و سلامتی کے ساتھ رہنے والا بنا دے ہاں جی اور پیار و محبت کے ساتھ رہنے والا بنا دے سلم اللہ کا یہ تجمہ ہے تو پوری دعا کا تجمہ یہ بن جائے گا حلوان اللہ کا سلم کا تجمہ یہ بن جائے گا اے اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں سے قرار دے اللہ مجالنا ہیں جو ہمیشہ تیرے دشمنوں سے بے سر پیکار رہتے ہیں ہر حرب اللہ کا اور تیرے دوستوں اور محبوب بندوں سے امن عشی کے ساتھ رہتے ہیں وہ سلم کا ہاں جی اس کا تجمہ یہ ہے تو یہ دعا کا معنی طور پر تجمہ یہ ہے ہاں جی اور اس کا دوسرا ترجمہ یہ بھی ہے دوسرا تجمہ اے اللہ ہمیں ایسا قرار دے اللہ جاننا ہمیں ایسا قرار دے کہ ہم تیرے دشمنوں سے ہمیشہ برسر پیکار بیکار ہو دشمنوں سے ہمیشہ برسر پیکار ہو اور تیرے دوستوں سے ہمیشہ امن کے ساتھ رہنے والا ہو یہ ترجمہ بھی صحیح ہے ہاں جی بنداقی نے جو تجمہ کیا وہ دونوں یہ ہے اس میں ہاں جی اللہ ہمیں ایسا بنا دے ہمیں کہ ہم ہمیشہ تیرے دشمنوں سے برسر پیکار رہیں اور, اور تیرے دوستوں سے ہم امن عشی کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ رہ رہنے والا ہمیں بنا دے ہاں جی یہ دو ترجمہ دونوں ترجمہ صحیح اسی مجموعی تو سے پہلے اللہ جلح ہادی نو محدین غیر رضام و جلین ہاں جی ہر ون لاخ سلمان لے عق ن ہب و حب کا ندو نواد کا ایسے بندہ جو ترجمہ کے ایک وسیع مفہوم میں کہ اے اللہ ہمیں ہر چیز میں ہمیں ہدایت دینے والا اور ہدایت یافتہ ہر مقام پہ ہر چیز میں اور ہمیں ہمیں قرار دے اور ہمیں جو ہے گمراہ لوگوں میں سے قرار نے دے دوسروں کو گمراہ کرنے والوں میں سے بھی نہ دے اے اللہ ہمیں تیرے دشمنوں سے برسر کا رہنے والا قرار دے اور تیرے دوستوں سے امن و سلامتی کے ساتھ رہنے والا قرار دے یہ تجمہ کے بندہ کی لیکن اسی بات کی تجمہ جو ہے علامہ بشیر نے یہ مرحوم نے یہ تجمہ کیا ہے اس پر بندے کا تھوڑا سا اعتراض ہے انہوں نے یہ تجمہ عبارت کا پرور ہے اپنے دشمنوں سے برسر پیکار رہنے ہاں جی اور اپنے دوستوں کے ساتھ نباہ کے ساتھ نباہ کے ساتھ رہنے کے خاطر صرف ان دو کاموں کے لیے دشمنوں سے برسر پیکار رہنے اور دوستوں کے ساتھ نباہ کے ساتھ رہنے ان کے ساتھ اچھائی کے ساتھ رہنے کی خاطر ان دو کام کے صرف ان دو کام کے لئے خاطر ہم کو صحیح راہ بری کرنے والا یعنی ہادین کا تجزہ کیا ہدایت پانے والا مہدین کے کی تجمہ کیا خود گمراہ نہ ہونے والا اور دوسروں کو گمراہ نہ کرنے والا افراد بنا دے تو عجماً علامہ یہاں پر ہادین و مہدین دین ہاں جی غیرضالین والا مجلین حلم اللہ ادا کا سلم اللہ علیہ کا ان سب کو انہوں نے ایک ہی موضوع کے ساتھ محسوس کر دیا وہی اپنے دشمنوں سے برسر بیکار رہنے اور دوستوں کے ساتھ نباہ کے ساتھ رہنے کے خاطر ہمیں صحیح راہوری کرنے والا ہے ہدایت پانے والا ہے اور جو خود گمراہ نہ ہو دوسروں کو گمراہ کرنے والا درنے گمراہ نہ کرنے والا والے افراد بناتے ہیں انہوں نے یوں تجمہ کیا تو علامہ کی تجمے میں انہوں نے جو ہے ہداط یافتہ ہونا اعتراض یہ ہاں جی اور ہدایت کرنے والا ہونا اور اس طرح گمراہ نہ ہونا اور گمراہ نہ کرنے والا ہونا کرنے والا ہونے کو انہوں نے صرف دشمنوں سے برسر پیکار رہنے اور اللہ کے دوستوں کے ساتھ حسن و سے رہنے کے ساتھ منحصر کر دیا صرف ان دو کاموں کے لیے ہمیں ہادی مادی بنا دیں غیروال ملا مزل قرار دیں ہاں جی اور محسوس کیا ہے اس طرح حادین و مہاجرین کے دائرے کو معنی مفہوم کے دائرے کو محدود کر دیا ہے صرف اس کو محدود کر دیا کہ اللہ کے دوستوں سے دشمنوں سے برکس برسر پیکار رہنے اور دو دوستوں سے نباہ کے ساتھ لینے کے لیے ہمیں حادی بنا دے ہمیں مہادی بنا دے ہمیں غیر ظالین وال مزلین قرار دے یہ انہوں نے اس دائرے کو محدود کر دیا ٹھیک ہے جب کہ جو ہیں جب کہ انسان کو زندگی کے تمام شعبوں میں ہاں جی اور اللہ کے ہر ہر حکم پر عمل کرنے میں ہدایت یافتہ ہونا ضروری ہے اور ہدایت اور گمرائی کا تعلق صرف دوستوں سے دوستی اور دشمنوں سے برسر پیکار رہنے کے ساتھ خاص نہیں ہے ہاں ادھر بھی ضروری ہے بلکہ ہدایت و گمرائی زندگی کے ہر لمحہ اور ہر موڑ پر پیش آتی رہتی ہے لہذا مرحوم کے یہ ترجمہ جو ہے چند درست نہیں ہے کیونکہ انہوں نے ترجمے کو نہایت ہی محدود کر دیا ہاں جی محدود کر دیا تو علام عرم نے دعا کے وسیع معنیٰ مفہوم کو محدود کر دیا ہے لہٰذا اس دعا کو اپنی وسیع مفہوم معنیٰ میں رکھنا زیادہ صحیح ہے چنانچہ سید خورشید عالم صاحب نے کہا ہے کہ ان کا تجمہ اسی طرح وسیع ہے ہاں جی ان کا تجمہ بھی اسی طرح جیسے بندے نے کیا ایسے ہی وسیع مفہوم کو مد نظر کیا ہے علامہ نے اس کو محدود کر دیا اور بندہ گی کو بھی یہ تجمہ زیادہ مناسب لگتا ہے جو سید خورشید عالم نے کیا کیونکہ ہمیں زندگی کے تمام شعبوں میں اور مرائل میں ہدایت کی ضرورت ہے نہ کہ صرف لوگوں سے دوستی و دشمنی کے منزل میں ہدایت کی ضرورت ہے ہاں جی بے شک یہاں پر بھی ہدایت کی ضرورت ہے لیکن زندگی کے تمام شعبے میں ہمیں ہدایت ہر ہر لمحہ ہر ہر آن ہر ہر قدم پہ ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے ہادی ہونے کی ضرورت ہے مادی ہونے کی ضرورت ہے نہ صرف دشمنوں سے بس سرپیکار اور دوستوں سے ہاں جی امن سلامتی کے لیے ہدایت کی ضرورت ہے ہاں اس کے لیے ضرورت ہے لیکن ہر ہر قدم پہ ہدایت کی ضرورت ہے تو علامہ نے جو ہے ہدایت کو اور ہدایت پانے والا ہدایت یافتہ ان ہدایت دینے والا غیر ظالم و کو صرف دوستی اور دشمنی کے ساتھ محدود کر دیا تو یہ انہوں نے دعا کے مفہوم کو محدود کر دیا یہ چندن صحیح نہیں ہے بلکہ دعا کے معہوم کو وسیع رہنا چاہیے جس جی طرح دعا, دعا کے اندر ہے وسیع ہے وہاں کوئی معتبودیت نہیں ہے انہوں نے اپنی مزاج کے مطابق ترجمہ کیا تو اس کو معدود کر دیا تو بندہ نے بھی باغشیت کے تجربہ میں بھی وسیع ترجمہ کیا ہے وہ ترجمہ بھی زیادہ مناسب صحیح تجمہ ہے اور بندہ نے بھی اس کو تھوڑا اور توضیح دے کے کھول کے اس کا ترجمہ کیا ہے تو دعا ہی کہ اللہ تعالی ہم سب کو جو عمل بزران دین کے دعاؤں کو ان کے صحیح معنی ماہوم سمجھ کر ہمیں ان دعاؤں کو پڑھتے رہنے کی اور ان دعاؤں سے فیضاب ہونے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے